الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ علیکہ واصحابکہ یا نور اللہ میٹے بیٹے اسلامی بھائیوں اور مدری چنل کے ناظرین سلسلہ ہے نغمات رضا شاید آپ کو میرے چہرے کی مسکناہت کچھ بتا رہی ہو آج بہت خوشی ہے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 بڑا نورانی سفر شائر لکھتے ہیں نا ارش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا تیری میراج کہ تو جانے محراج محراج کہاں تک, تک, پہنچا. تک پہنچا میری میراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. تک پہنچا ایک نئی جگہ ہے ایک نیا انداز ہے اور میں آج اکیلا ایک نات کے ساتھ رہی آج الحمدللہ چار چار بڑے پیارے سنا خان رسول میرے ساتھ ہیں چلا وہ سروے چما خرامہ نہ رک سکا سدرا سے بھی داما پلک جھپکتی رہی وہ کب کے سبینوں آ سے گزر چکے تھے سبحان اللہ میٹر اسلامی بھائی شیر کے پہلے کچھ مشکل الفاظ کے بانا سمجھ لیں اس میں ایک لفظ ہے کہ خیراما خیراما سے مراد ناز و انداز سے چلنا چما سے مراد یہاں کیا ہے چمن یعنی باغ اسی طرح سدرا یہ طرف اشارہ ہے داما سے مراد دامن اور این و آن، یہ بڑی خوبصورت اصطلاح ہے اور یہ استعمال ہوتی ہے یہ اور وہ یعنی اشارہ قریب اور اشارہ رد اپنے شعر کے اندر یہ یعنی اصطلاحات کا استعمال کس پیارے انداز میں کیا امام عشق کو محبت لکھتے ہیں کہ وہ سیدھے قد والا سروے چما یعنی ہمارے آقا علیہ اصلاۃ السلام کا جو قد انور ہے بڑا سیدھا بڑا خوبصورت کچھ ایسے انداز سے خراما خراما چلا کہ Sidratul Muntaha جہاں بے شمار فرشتے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے لیے جمع تھے مگر وہ بھی آپ کے دامن اقدس کو تھام کر آپ کو روک نہ سکے ابھی فرشتے پلک جھپک رہے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ سے لا مکہ پہنچ گئے سبحان اللہ رفتار کا عالم یہ تھا نبی پاک اس طرح تشریف لے گئے اگے اعلی حضرت لکھتے ہیں کہ جھلک سی ایک قدسیوں پر آئی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 برات میں ہوش ہی گئے تھے میرے مشکل الفاظ سمجھتے ہیں آل لکھتے ہیں کہ یہاں قدسی سے برات فرشتے برات یہ شادی کے جلوس کو برات کہا جاتا ہے اصطلاح یہ ہے کہ نبی پاک چونکہ عالم کے دلہا بنے تھے اور فرشتے براتی تھے روح الامین جبریل امین علیہ السلام کو کہا جاتا ہے اب کیا اس شیر کا مطلب بنتا ہے کہ ہاں جو فرشتے وہاں صدرت المنتا پر دیدار کے لیے جمع ہوئے تھے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 چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے تھے میرے بیچے اسلامی بھائیوں اس کے بھی مشکل الفاظ اب روح امی سے مراد یہاں جبریل امین ہے رکاب سے مراد سواری پر سوار ہونے کی خاطر جو پاؤں لوہے کی یہ سمجھیے کہ ہلکے میں رکھا جاتا ہے دیکھا ہوگا گھوڑے پر سواری وغیرہ کرتے ہوئے رکاب لگائی جاتی ہے حسرت جو تمنا پوری نہ ہو سکے اسے حسرت کہتے ہیں ول سے مراد جوش اور جذبہ ابھی شعر کا مطلب یہ بنتا ہے کہ سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ جو روح الامین ہے فرشتوں کے سردار ہیں وہ بھی تھک گئے اور سرکار علیہ الصلوۃ کا دامن کرم جو تھا رفاقت کا جو دامن تھا وہ بھی ہاتھ سے چھوٹ گیا ظاہر ہے قرب ال کی جو امید لگائے بیٹھے تھے کہ پیارے آقا رب الزوعدل کے پاس جائیں گے میرا کام بھی بن جائے گا وہ امید بھی ٹوٹ گئی دل کے ارما اور حسرتیں دل ہی میں رہ گئے کہاں ان کی شان و شوکت کہ سید الملائکہ اور کہاں اب یہ حسرت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 یہ ہزاروں سال کا سفر ہے مگر سب کچھ ویسے کا ویسے ہی ہے اور میرے آقا واپس تشریف لے آتے ہیں تو پیارے آقا کی رفتار عقل سے نہیں سوچی جا سکتی شاعر لکھتا ہے نا عقل کو تنقید سے فرصت کہاں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ میرے مد اسلامی بھائیوں اپ نے چار اشعار کی تشریح سنی ہے اب آئیے ان اشعار کو پہلے نثر میں اور پھر طرز میں سنتے ہیں چلا بو سروے چما خراما نہ رک سکا Sidra سے بھی داما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 سے بھی داما رہی بو کب کے پلک پکتی رہی وہ کب کے سب آسے گزر چکے تھے جلک سی پوت سیو پڑائے ن پوائی دو دور سواری سوائی کی دور پہنچی برات میں ہو چھوٹی امید ٹوٹی ہیری کا بھی چھوٹی امید ٹوٹی نگاہے ہس رس کے بل بنے تھے کو جس نے سوچا ایک باقو کا پھوٹا فیرت کے جنگل میں پھول چمہ پیرت کے چنگل چمہ دہر پہ پے بھی چل گئے تھے سلا لار سول س یار سو اللہ لے چار سوئے شوہرا میرا جے مصطفیٰ ہے چار سوئے شوہرا میرا جے مصطفیٰ ہے میرا جے مستعفی میرا